یہ بتلاؤ کہ جب مجھ میں طاقت تھی بولنے کی تو آپ لوگوں نے مجھے پتھروں سے مارا ہے سنسارٹ میں کوٹے میں گیا تھا تو جب میں تقریر کرنے لگا تو پتھر برسائے گئے پھر تفانتے شروع ہو گئے ایک سپاہی آیا آئے مجھے کہنے لگا کہ تقریر تو بند کرو میں نے کہا کیوں اس نے کہا تمہارے سارے کپڑے خونا ڈدا ہو گئے تمہارا بدن تو سارے ہی زخمی ہو گیا میں نے کہا زبان تو میرا بھی ٹھیک ہے نا جب تک زبان ٹھیک ہے تو بولتا رہوں گا تو میں نے ان سے کہا کہ میں جب تقریر کر رہا تھا اور مجھ میں طاقت ہے تو آپ پتھر مارتے تھے اور جب اب میں بوڑھا ہوں بیمار ہوں تو آپ کہتے ہیں پھر تقریر کرو یہ تو صرف ہم ایک ڈیوٹی کہتے ہیں ہمارا وقت تو گزر گیا ہے ابھی تو ہم میں طاقت نہیں ہے تو یہ مسئلہ ایسا ہے اس پر کسی نے پل نہیں برسا ہے پل تو برساتے ہیں متدین پر خار پہناتے ہیں پول برساتے ہیں وہ رشنا بن انجن ہم نے پتھر لیے ہیں باپ دادے سے ہمارے بیاؤں نے مشرق کیا تھا ان کو مارا گیا تھا رشنا بن انج دن یہ ہمارا میرا سی باپ دادوں سے دنیا میں فتح لینا اور پتھر کھانا اور ایک دوسرا دار ہے آکرت ہے فیصلہ وہاں ہوگا یہاں فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو صورت میں تہذیب سے تبلیغ تھی پتھر برساتے ہیں مارتے ہیں لیکن مضبوط رہو اور سورج ختم کیا ان چاروں مسئلوں پر آخر یار ولی اللہ بے بسما سب کچھ جاننے والا میں ہوں فاو ہو. تو جب جاننے والا میں ہوں میری عبادت کرو وہ توکل آ رہے سب کو چھوڑو آجات میرے سپرد کرو توکل کیا معنی نے میرے سپرد کرو میں ذمہ دار ہوں وما ربك بغافل عما تعملون منه